شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اللہ عباسی خلافت کا تذکرہ شروع کریں گے عباسی خلافت عموی خلافت کے بعد قائم ہوئی اس خلافت کی مدت ایک سو بتیس ہجری سے شروع ہو کر چھ سو چھپن ہجری تک جاری رہتی ہے امویوں کی خلافت میں دوسری صدی ہجری کے آغاز کے ساتھ ہی عباسیوں نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا تھا عباسی اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے انتہائی خفیہ طریقے سے اور اس دعوت کو انہوں نے ارزام ان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا ہوا تھا یعنی خلافت کا مستحق ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور لوگ اس پر راضی ہوں عمومی طور پر لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ اہل بیت کی طرف دعوت ہے لیکن دراصل یہ عباسیوں کی دعوت تھی لیکن انہوں نے انتہائی خفیہ طریقے سے اس دعوت کو آگے بڑھایا اس دعوت کے سرکردہ لوگوں میں ابو مسلم خراسانی کا نام بہت مشہور ہے بالاخر تیس سال کی کوششوں کے بعد عباسیوں کے سب سے پہلے خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ ابن عباس یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پڑپوتے عبداللہ نے کوفہ پر قبضہ کر لیا بارہ ربیع الاول سن ایک سو بتیس ہجری جمعے کے دن ابو العباس کوفے میں داخل ہوا کوفے کی جامع مسجد میں ان کی بیت کی گئی اور انہوں نے اہل کوفہ کے سامنے اپنا مقصد اور مدعا کھل کر بیان کیا کہ خلافت در اصل بنو عباس کا حق ہے اور ان کا لقب صفاح رکھا گیا صفاح کے معنی ہے خون, ریز خون بہانے والا ومین ویلی کلی عالم بنی امیت البیت ورتفا عالم و بن عباس بس اسی دن سے امویوں کا سفید جنڈا لپیٹ دیا گیا اور بنو عباس کا کالا جنڈا لہرانے لگا ابو عباس کے دو چچا عبداللہ اللہ اور صالح جو کہ عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں ان دونوں نے بنو امیہ کا زبردست تعاقب کیا اور پیچھا کیا جہاں بھی اموی ان کو ملے انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کا خاتمہ کیا حتیٰ کہ مصر کے شہر بوسیر میں مروان بن محمد جو کہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ تھے وہ پکڑے گئے وہاں انہیں قتل کیا گیا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کی تفصیلات کا ذکر فائدہ مند نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ بنو میاں کی حکومت ختم ہوئی بن عباس کی خلافت قائم ہوئی وہ سبحان اللہ تل ملک میشا ونز ممشا وہ یو عز معیشہ و یو دلشہ اللہ جل جلال بہت قوی قادر ذات ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے اللہ جل جلالہ قادر و قوی ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے آج کے سبق میں ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں گے جو بنو عباس کی خلافت کے نتیجے میں پیش آئی یعنی خلافت عباسیہ قائم ہونے کے بعد دنیا کے نقشے میں کیا تبدیلیاں آئی سیاست میں کیا تبدیلیاں آئیں ان کا ذکر کیا جائے گا سب سے پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ دار الخلافہ شام سے عراق منتقل ہو گیا دوسری تبدیلی ہے کہ پہلے تجارتی مرکز شام دمشق یہ علاقے ہوا کرتے تھے اب چونکہ مرکز خلافت بغداد کی طرف منتقل ہو چکا ہے تو تجارت بھی بغداد کی طرف منتقل ہو گئی زمینی تجارت بغداد سے اور سمندری تجارت بسرہ سے مربوط ہو گئی تیسری تبدیلی عباسی خلافت میں یہ پیش آئی کہ عربی سرداروں فارسی سرداروں اور ترک سرداروں کے درمیان حکومتی عہدوں کے خاطر کشمکش شروع ہو گئی اور آجمیوں کا کافی حد تک اس خلافت میں غلبہ تھا جس کے نتیجے میں عباسیوں کی خلافت دوسرے دور میں جا کر بہت زیادہ کمزور ہوتی گئی چوتھی تبدیلی عباسی خلافت میں مخالفین سے متعلق ہے شیعہ اور خوارج وغیرہ انہوں نے عباسیوں کے خلاف فتنے اور انقلابات اٹھانے شروع کیے خلافت ان فتنوں کو فرو کرنے میں مصروف ہوئی جس کے نتیجے میں مویوں کے زمانے میں جو فتحات کا سلسلہ شروع تھا وہ رک گیا اموی در اصل اقدامی پوزیشن میں تھے اب عباسی حضرات دفاعی پوزیشن میں آ گئے اموی دوسرے ملکوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت اور جہاد میں مصروف تھے جب کہ یہ مفتوحہ علاقوں ہی کی حفاظت اور استحکام کر لیں تو ان کے لیے بڑی بات تھی چنانچہ خلافت کی سرحدیں مغرب کی طرف روم تک اور مشرق کی طرف ترک علاقوں تک جا کر ختم ہو جاتی تھی آپس کی اور مخالفین کے فتنوں کے نتیجے میں خلافت اپنے بعض ولایتوں کے کنٹرول میں ناکام تھی دور دراز کے جو علاقے ہیں مثال کے طور پر افریقہ وغیرہ یہاں عباس خلافت کا صرف نام ہی رہ گیا تھا برائے نام ابا خلافت کی بات ہوتی تھی دراصل وہاں حکومت افریقی عمرا کی تھی ان حالات کے نتیجے میں مستقل ممالک بھی وجود میں آئے جیسے ہشام بن عبد الملک کے پوتے عبد الرحمان بن معاویہ بن ہیشام نے اندلس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنا داخل رکھا سن 138 ہجری میں انہوں نے وہاں پر مستقل عمارت کا اعلان کیا جو سن تین سو ہجری میں جا کر ایک مستقل مضبوط خلافت میں تبدیل ہو گئی عبد الرحمن ناصر کے زمانے میں اسی طرح ادریسیوں نے بھی کیا سن ایک سو انتر ہجری میں انہوں نے مراکش میں اپنی مستقل حکومت کا اعلان کر دیا تیونس کے بعض علاقوں میں ابراہیم بن اغلب نے اپنی مستقل حکومت کا اعلان کیا سن 184 ہجری میں اور بعض ایسی حکومتیں بھی تھی جو کہ سیاسی اعتبار سے اور انتظامی اعتبار سے بالکل مستقل تھی جیسے کہ بنو مدرار کی حکومت جو کہ سجلما سا افریقہ میں سن 155 ہجری میں القاسم سمغو کی قیادت میں قائم ہوئی اور رستمیوں کی حکومت جو کہ عبدالرحمان بن رستم کی قیادت میں تہرت میں سن 160 ہجری میں قائم ہوئی یہ بنو مدرار اور رستمیوں کی عمارت اور حکومت دراصل خوارش کے نظریے پر قائم تھی یعنی اپنے مخالفین کی تکفیر اور ان کو قتل کرنا اور اسے جائز سمجھنا پانچویں تبدیلی میرے بھائیوں یہ پیش آئی کہ عباسی خلافت میں بعض والیوں کو بعض علاقے بطور ہدیہ اور بطور عطیہ دے دیے گئے جو ان کے بیٹوں میں پھر بطور میں راس منتقل ہوتی گئی ملک کی اور خلافت کی خدمت کرنے کے معاوضے میں انہیں یہ علاقے دیے گئے جاگیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے طاہر بن حسین کو یہ خوراسان کا پورا علاقہ بطور جاگیر عطا کیا گیا جو کہ پھر اس کے بیٹوں میں یہ حکومت بطور میں منتقل ہوتی رہی یہ خلیفہ معمون الرشید نے طاہر بن حسین کو بطور عطیہ اور بطور جاگیر عطا کی تھی اس لیے کہ طاہر بن حسین نے مامون الرشید کی امین الرشید کے خلاف مدد کی تھی اور امین کو ختم کرنے کے لیے مامون کی حمایت کی تھی اس خیرخائی کے بدلے میں مامون الرشید نے پورا خوراسان طاہر بن حسین کو بخش دیا اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ شاء خلافت کے عروج و زوال کے سلسلے میں بات کریں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ